الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين اما بعد اعوذ بالله من الشياطين الراجعين بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك وصحبه يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك وصحبه يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ ہے تم میں سے روس میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جسے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑے ہوں گے صلی اللہ تعالی علی محمد. مٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اچھی نیت یہ انسان کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے اب بھی نیت کر لیجئے اول تاخیر اللہ کی رضا کے لیے سلسلے میں شامل رہوں گا میں بھی نیت کرتا ہوں گا اللہ کی رضا کے لیے اور ایرا کلیمت الحق یعنی اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے یہ سلسلہ کروں گا مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین قرآن کریم یعنی میرے رب کا کلام پر سلسلے ہمارے جاری ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم کی تلاوت کے بھی بے شمار فضائل بیان فرمائے چنانچہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو مومن قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال ترنج کیسی ہے خوشبو بھی اچھی ہے اور مزہ بھی اچھا ہے اور جو مومن قرآن نہیں پڑھتا وہ کھجور کی مثل ہے اس میں خوشبو نہیں مگر مزا شیری ہے اور جو منافق قرآن نہیں پڑھتا وہ کی مثال،, مثال ہے کہ اس میں خوشبو بھی نہیں اور کڑوا ہے اور جو منافق قرآن پڑتا ہے وہ پھول کی مثال ہے کہ اس میں خوشبو ہے مگر مزہ کڑوا ہے بڑی خوبصورت اور بڑی پیاری مثالوں کے ساتھ یہ قرآن کریم کی تلاوت کو اس انداز پر بیان کیا گیا ہے یہ بخاری شریف کی حدیث تھی مسلم شریف کی حدیث ہے ام المومن عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو قرآن پڑھنے میں ماہر ہے وہ کاتبین کے ساتھ ہے اور جو شخص رک رک کر قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس پر شاق ہے یعنی اس کی زبان آسانی سے نہیں چلتی تکلیف کے ساتھ ادا کرتا ہے تو اس کے لیے دو اجر ہیں تو یہ اللہ تعالی کی بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے قرآن کریم کی تلاوت پر بھی ہمیں اجر و ثواب عطا فرمایا ہے وہ اور جن کو رک رک کے جو قرآن پڑھتے ہیں قرآن پڑھنا ان کے لیے مشکل ہے شاق ہے ان کو بھی اللہ تعالیٰ ثواب سے محروم نہیں فرماتا بلکہ جو کو تکلیف ہو رہی ہے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ انہیں دو اجر عطا فرماتا ہے تو قرآن کریم کی تلاوت بالکل ہمیں کرنی چاہیے اور اس پہ سستی نہیں کرنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کثرت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے گھر میں آئیں جیسے گھر میں داخل ہوئے تو گھر میں داخل ہونے کے بعد اگر وضو ہے تو تھوڑی دیر کے لیے کھول کر پڑھ لیا وضو جب کر لیں تب قرآن کھول کر آپ پڑھ لیں نماز کے بعد کچھ دیر کے لیے قرآن کھول کر پڑھ لیں ماشاءاللہ اللہ ہمارے ہاں مساجد میں الماریوں میں دیگر جگہوں پر قرآن کریم کے نسخے رکھے ہوئے ہوتے ہیں مصحف شریف جسے کہتے ہیں قصد رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور الماریاں بھری ہوئی ہوتی ہیں تو پڑھیں خود اپنے گھر میں رکھیں جیسے میں نے کی تلاوت کے اس کو اختیار کرے اللہ تعالیٰ قرآن کریم ہمیں کفرت کے ساتھ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اب یہ کہ پچھلے دنوں میں ایک سوال ہوا تھا قرآن کریم کی قرآت تلاوت کرنے اور سننے کے حوالے سے کچھ بیان ہو جائے میں نے اس کی تھی کہ انشاءاللہ یہ بھی ہمارے سلسلے میں ایک موضوع ہے آج قرآن کریم کے سننے اور کراعت کرنے یعنی پڑھنے کے حوالے سے کچھ مسائل اور مدنی پھول بیان کرنے کی کوشش کروں گا فتح رضویہ شریف کے حوالے سے بیان کروں کہ قرآن تجوید قرآن کو درست پڑھنے کے حوالے سے جو ہے قانون قاعدے وغیرہ جو اصول وغیرہ جو پرنسپل ہیں چند چند ایک بیان بھی کیے ہیں یہاں پر مدنی چینل کی سکرین پر کو آپ دکھائی بھی ہیں تو تجوید یہ قرآن پاک کی آیت متواتر حدیثیں صحبہ کرام اور تابعین اور تمام آئمۂ کرام کے مکمل اجماع کی وجہ سے حق اور واجب اور اللہ تعالیٰ کے دین اور شریعت کا علم ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو تو فرماتے اسے سے نہ حق بتانا یہ کلمہ کفر ہے اچھا اب مزید ارشاد فرمائے فتح و رضویہ کے حوالے سے نقل ہے کہ قرآن پاک کو اتنی تجویز سے پڑھنا فرض عین ہے جس سے حروف صفی ادا ہوں اور غلط پڑھنے سے بچے تو یہ اتنا اتنی تجویز سے پڑھنا یہ فرض عین ہے جس سے عروف ادا نہیں ہوتے اس پر واجب ہے کہ عروف صحیح ادا کرنے کی رات دن پوری کوشش کرے اور اگر نماز میں صحیح پڑھنے والے کی ابتدا کر سکتا ہو تو جہاں تک ممکن ہو اس کی اقتدا میں یعنی اس کے پیچھے نماز پڑھو اس کو اپنا امام بنا لے یا وہ آیتیں پڑھے جن کے قرو سخی ادا کر سکتا ہو اور یہ دونوں صورتیں ناممکن ہو تو کوشش کے زمانے میں اس کی اپنی نماز ہو جائے گی اور اگر کوشش بھی نہیں کرتا تو اس کی خود بھی نماز نہیں ہوگی دوسروں دوسرے کی اس کے پیچھے کیا ہوگی آج کل عام لوگ اس میں مطلع ہے کہ غلط پڑھتے ہیں اور سخی پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے ان کی اپنی نمازیں باتی یا باہر شریعت کے حوالے سے میں نے نقل بیان کیا ہے جو سامنے لکھا ہوا ہے اب اس میں بہت واضح طور پر بیان کیا گیا اسے توجہ کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں اور اس میں مطلب کہ تھوڑی ہمت حوصلے بھی ساتھ رکھیں کہ درست پڑھے ٹھیک ہے یا پھر ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھ لے میں نے کوشش تو شروع رکھی نہیں ہے اس نے کہ رات دن کوشش کرے جب جب موقع ملے یہ کوشش کرتا رہے کہ میرا قرآن درست ہو جائے میرا قرآن درست ہو جائے میری تلاوت اور میرا پڑھنا درست ہو جائے جس سے حروف صحیح ادا نہیں ہوتے اس پر یہ واجب ہے اور حروف صحیح ادا کرنے کی اس کو اب شب و روز کوشش کرنی ہے ڈے نائٹ اس کو ٹرائی کرنی ہے کہ کہیں کہیں مجھے جب جب آپ بس نکالتے رہے کا اور سیکھتے رہیں۔ اور اگر نماز میں صحیح پڑھنے والے کی اقتدا کر سکتا ہے جہاں تو ممکن ہے تو اس کی ابتدا کرے گا اب اس کی نہیں صحیح حروف کی ادائیگی ہو رہی تو ایسے کے پیچھے نماز پڑھے جس کی حروف کی ادائیگی صحیح ہے اچھا یا وہ آئے پڑھے اپنی نماز میں کہ جس کے حروف سیدا ہو رہے ہیں اب یہ دونوں سوتے ممکن ہیں تو کوشش کے زمانے میں اس کی اپنی نماز ہو جائے گی کہ اب کوشش کرا نہیں کرا جیسے کہ اوپر بیان ہوا کہ رات دن کوشش کریں کرنا اس پر ضروری ہے کہ رات دن یہ کوشش کرتا رہے اب زمانے کوشش میں بھی آ جائے یہاں تک اگر میں رکتا ہوں یہاں تک اگر ہم رکتے ہیں تو بتائیے کہ یہ جو میں نے باہر شریعت سے جو مسئلہ بیان کیا اس پر ہم کتنا اتر رہے جتنے بھی اس وقت مدنی چینل پر دیکھنے اور سننے والے ہیں میں سب سے سوال کرتا ہوں کہ کیا قرآن کریم کی تلاوت صحیح ہو پا رہی ہے تجوید کے ساتھ ہو پا رہی ہے کیا صحیح حروف ادا کر پا رہے ہیں اتنا ہمیں تجوید کا یا مخارج کے حوالے سے اتنی سمجھ بوجھ ہے ہمیں ایسی کی ابتدا مل رہی ہے جس کے پیچھے نماز صحیح ہو رہی ہو اور ہم اس وقت بھی کوشش ہوں کیونکہ یہاں دوبارہ میں بیان کر دوں جس سے حروف صحیح ادا نہیں ہوتے اس پر واجب ہے کہ حروف صحیح ادا کرنے کی رات دن پوری کوشش کرے پوری کوشش کرے اب یہ پتہ نہیں لاکھوں لاکھ اگر میں کہوں تو ہو سکتا ہے کہ ایسے اسلامی بھائی ہوگی یا اسلامی بہنیں ہوں گی جن کے حروف صحیح ادا نہیں ہوتے ان کو سخی قرآن پڑھنے نہیں آتا کیا وہ کوشش کر رہے ہیں سیکھ رہے ہیں کوئی ذریعہ انہوں نے استعمال کیا ہوا ہے کسی سے کوئی سی صورت بنائی ہوئی ہے کہ یار میرا قرآن درست ہو جائے میرے حروف درست ہو جائے یہ اب بات سب دیکھ لیئے دوسرا اشرا بھی ختم ہونے والا ہے اس پورے دوسرے عشرے کو گزرنے میں اب کتنے دن رہ گئے کیا ماہر رمضان میں ہم نے اپنا قرآن درست کرنے کی کوشش کی آگے کل سے کوئی جدول ہے کوئی ذہن بنا ہوا ہے یا پیچھے کوئی ایسا جدول تھا کوئی شیڈول تھا کوئی اسکیچول بنا ہوا تھا جس سے ہم قرآن درست کر رہے تھے خوش کچھ فلم آئے اسلام بھائی ویری سوری ٹو سیف یو آر ڈاکٹر پرسنالٹی پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ چیک تلاوت مسٹ بی چیک یور تلاوت آپ اپنی تلاوت کو بالکل چیک کریں اور آپ پڑھیں یہ نہیں ہے جس کو درست آتا ہے اس کے آگے پڑھے اور وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا یہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا درست ہے یا نہیں ہے پلیز ٹائم نکالیں اف یو آر اگر آپ اسٹوڈینٹ ہیں یا نہیں شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ ہیں بچوں والے ہیں یا بغیر بچوں والے ہیں دادا نانا ہے یا جو بھی ہیں آپ میں سب کو کر رہا ہوں مہربانی کریں خوشفمی میں نہ آئے ایک بار اپنا قرآن کریم درست پڑھتے ہیں، نہیں پڑھتے ہیں، کسی قاری صاحب سے چیک کروا لیجیے صحیح قاری صاحب ہوں کسی بھی ایسے عاشق رسول کو ڈھونڈ لیجئے جس سے آپ اپنا قرآن کرائیں ایون کہ آپ صحافی ہیں ایون کہ آپ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں ایون کہ آپ کسی بھی بزنس کمبینٹیز سے یا جاب سے تعلق رکھتے ہیں کوئی بھی ہیں میں سارے مسلمانوں کو عرض کر رہا ہوں خوش فہمی میں نہ آئے پلیز خوش فہمی میں نہ آئے پلیز خوش فہمی میں نہ آئے یعنی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یعنی بڑوں بڑوں کا اگر ہم بات کریں نا قرآن پڑھنے نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت جو بہت ایسا شخص جو اس وقت اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہو مدنی چینل پہ بیٹھ کر کہ یار یہ لگتا ہے مجھے نہیں کہہ رہا میں کہہ رہا ہوں میں شاید آپ ہی کو کہہ رہا ہوں یہ بھی سمجھ لیجیے اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کا قرآن پڑھنا درست ہے اور آپ کو ضرورت نہیں ہے تو یہ مشورہ تو غلط نہیں ہے اس مشورے کو تو آپ ڈین نہیں کریں گے کہ یار مشورہ دے رہا ہے بول ہی رہا ہے بولتا تو ہے نہیں کہ میرا غلط ہے بول رہا ہے چیک کروا لو ٹھیک ہے چیک کروا لیتا ہوں آدھے گھنٹے کا کام ہے پندرہ منٹ کا کام ہے بیس منٹ کا کام ہے ایک گھنٹے کا کام ہے چلو میں چیک کروا لیتا ہوں جس کو چیک کروا رہے ہیں وہ صرف داڑھی والا نہ ہو ہر داڑھی والا آدمی درست قرآن پڑھے یہ ضرور نہیں ہوتا داڑھی تو آ ہی رہی ہے نا یہ تو جو داڑھی مونڈ رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں مسلمان کا داڑھی مونڈنے سے تعلق ہی کیا یہاں تو تقسیم تو ہم نے کر دی نا کہ یہ مولانا ہے یا بغیر مولا یہ منڈانا ہے یا مولانا ہے باقی مسلمان ہے تو داڑھی والا ہوتا ہے سمپل سی بات ہے اس میں کوئی بکی چپی بات تھوڑی ہے یہ تو ہم نے انگریزوں کی اور غیر مسلموں کے فیشن کو اس کے طریقے کو اختیار کر کے داڑھی مونڈنی شروع کی ہے ورنہ نبی کا کلیما پڑھنے والا تو اس کے تو علم ہونا چاہیے کہ جس نبی کا اس نے کلیما پڑھا ہے وہ نبی داڑھی والے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوری ایک مٹھی داڑھی ہونی چاہیے تو ہاتھ داڑی والے کو آپ سمجھو کہ یہ قرآن درست پڑھتا ہوگا یا اس کو نماز درست پڑھانے آتی ہوگی یہ محض آپ کی غلط فہمی ہوگی یہ سب سیکھنے سے آتا ہے قرآن بھی درست سیکھنا پڑتا ہے نماز بھی درست سیکھنی پڑتی ہے آپ نے نماز کہاں سے درست سیکھی ہے چلیں چلے آپ کی زندگی اتنی گزر گئی آپ کس کے پاس گئے گئے چلو ایک ہفتہ میں فلاں جگہ پر گیا تھا اور وہاں میں نے نماز کو درست سیکھا ہے آپ کہاں گئے تھے چلے آپ کی زندگی کے اتنے عرصے گزر گئے آپ یونیورسٹی کالج یا کوئی بھی ماسٹرز کر لی یا آپ گریب آدمی ہیں جاب کر رہے ہیں مزدوری کر رہے ہیں جو بھی ہیں میں تمام مسلمانوں سے آخر و بالک سے سوال کر رہا ہوں کہ آپ نے نماز کہاں سے سیکھی ہے گئی تھے کہیں سیکھنے کے لیے کہ دیکھ دیکھ کر نماز پڑھ رہے ہیں آپ آپ نے دنیا کے سارے فنون اور علوم سیکھنے کی کوشش کی ہوگی نماز تو آپ دیکھ کر پڑھ رہے تھے رات اور قرآن مجید کی درست علاوت آپ نے معذرت کے ساتھ ہر جگہ سیکھی نہیں ہے میں مج... میجورٹی پر بات کر رہا ہوں سیکھی نہیں ہے آپ تو سن سن کا قرآن پڑھ رہے ہیں یا بچپن میں کہیں اس طرح مطلب پڑھا دیا پڑھا دے وہ بھی پڑھانے والے درست تھے یا نہیں تھے اس کا بھی علم نہیں ہے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ذرا دکھائیے گا صحیح اور غلط والا آپ کو مثال دیتا ہوں دو مثالیں دیتا ہوں میں آج ٹھیک ہے ایک طرف زبان کا وہ حصہ بھی دکھاؤں گا جو پہلے بھی ڈائیگرام آپ کو دکھائی تھی اور آج ایک اور چیز دکھا تھا یہ ذرا دکھائیے دیکھیں یہ واہیرو واہیر واہیر کیا ہے یہ و, و, و, و کہاں سے نکلتا ہے ذرا ڈائیگرام میں دکھائیں دوسری ہاف اسکرین پر ڈائیگرام لگ دیں زبان کا ابھی مجھے نہ صرف میری, میری آواز والے آنئر کریں آپ ہاف اسکرین ہا, پر وہ ہمارے ڈائگرام جو ہے زبان وہ دکھا دیں تو دونوں میں سے کوئی ایک آ سکتا ہے چلے پہلے ڈائیگرام دکھا دیں زا وا یہ ذہن میں رکھیے گا اور زا، اور ز یہ دونوں ذہن میں رکھیے ٹھیک ہے اچھا یہاں پیچھے بھی نہیں ہے اب یہ دیکھیے زبان کی نوک کی بالکل اوپر کی طرف جائیں تو آپ کو زوا نظر آئے گا و دیکھیے میرے پیچھے آ نا میں تھوڑا سا اٹھوں گا ایک دن میں لے ساتھ لے لیتا ہوں چلے سل حبیب صلی اللہ تعالی ذرا یہ دکھائیے گا ٹھیک ہے کلوز کریں یہ ہے زوا آیا نظر ठीक ہے یہ ہے زبان کی نوک یہ ہے دانت زبان کی نوک اگلے دانت کے اس حصے پہ لگتی ہے تو یہاں سے ودا ہو رہا اور یہ ہے زبان کی جو نوک سے اس طرف کی طرف چلیں گے نا تو یہ زبان کے آگے کا ایک حصہ ہے کونا یہاں ہے زا ز ٹھیک ہے اب وغ ہے زہ الگ ہے, زا الگ ہے ان دونوں کی ساؤنڈ الگ ہے دونوں کی شکل الگ ہے دونوں کی ادائیگی کی جگہ الگ ہے اب ہم کہیں کہ ہمیں آتا ہے اب ہم کہیں کہ ہمیں آتا ہے کیا یہ پتہ تھا مثال دے رہا ہوں میں آپ کو یہ جسٹ ایک ایگزامپل یہ نا مثال ہی دیے یہ ہمیں آتا ہے کہ دعا اچھا زوا وہاں سے ہم اب زوا کو ذا پڑیں گے ظاہر ظاہر اب ظاہر کا معنی کیا ہوا اب امائنی کی طرف جاتے ہیں ٹھیک ہے آئیے معنی دکھائیں ذرا اب معنی یہ ہے کہ اگر ہم ظاہ، ظاہر ظاہر کا مطلب ہے نظر آنا دکھنا ظاہر ہونا ظاہر روشن ہے نا یہ بات ظاہر و باہر ہے تو ظاہر روشن واہر دکھنا دونوں کا ساؤنڈ الگ ہو گیا اب لکھ کر تو حد کا بات نہیں کریں گے اب آپ قرآن کی تلاوت کریں زوا کو زا پڑھیں گے ظاہر یا زا کو زوا پڑھیں گے تو مائنی بدل جائے گا یہ معینہ درست کرنے کے لیے ہمیں تجوید کا سیکھنا مخارج کا سیکھنا یہ ضروری ہے اب میں آپ سے ایک دوبارہ سوال کرتا ہوں کیا یہ سیکھا ایک اور مثال دکھائیے تا اور پوا کی لیکن پہلے زبان کا ڈائیگرام دکھا دیں ٹھیک ہے اب آپ دیکھیے یہ ہے پا کی نوک یہ ہے دال دال زبان تھوڑی سی اس طرف کریں گے دانتوں کے اس حصے میں لگائیں گے تو یہ ہو جائے گا پ اور اس حصے میں لگائیں گے یہ ہو جائے گا تا اب پا پا ہوتا. ان دونوں کے فرق کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے اب آئیے ان دونوں کے ایک ایک میں آپ کو ورڈ دکھاتا ہوں اب دیکھیے یہ سخی مست مست تور یہاں بھی پرابلم آئے گی کیونکہ یہاں سین کی جگہ فوت پڑا تبھی پرابلم ہوگا سین اور سوت سین اور سوات. ان دونوں کی ادائیگی بھی الگ الگ ہے مست تور چھپا ہوا مستور ستر کیا گیا اب یہاں بھی تا اور پوا ان دونوں کے آواز کی ادائیگی کا جو فرق ہے اور دونوں کے معنی کس قدر بدل گئے تا اور پوا کے فرق سے اب میں آپ سے دوبارہ پوچھتا ہوں مدری چینل کے ناظرین کیا یہ سیکھا آپ نے جس سے بھی سیکھا کیا یہ سیکھا بچپن میں سیکھا یا سیکھا سیکھا تھا تو کیا ابھی یاد ہے یاد تھا تو کیا اس طرح پڑھ رہے ہیں یا معنی ہمارے بدل رہے ہیں اس پر آپ غور کیجیے علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد تو یہ ایک آپ کو جو سمجھانے کا مقصد آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں خوش فہمی کی بات نہیں ہے یہاں چونکہ ہم نے سیکھا نہیں ہے لہٰذا ہماری ادائیگی چونکہ درست نہیں ہوتی اور اس سے معائنہ بدلنے کے اندیشے ہیں تو اب نیت کر لیں سیکھنے کی کہ یار بات تو درست ہے اور دوبارہ سمجھا دوں کہ آ جس سے حروف صحیح ادا نہیں ہوتے اس پر واجب ہے کہ حروف صحیح ادا کرنے کی رات دن کوشش کرے اور اگر نماز میں صحیح پڑھنے والے کی ابتدا کر سکتا ہو تو جہاں تک ممکن ہو اس کی ابتدا کرے یعنی اس کے پیچھے نماز پڑھے یا وہ آیتیں پڑھے جس کے جن کے حروف صحیح ادا کر سکتا ہو اور یہ دونوں صورتیں ناممکن ہو کہ نہ اس ایسے کی امامت ملتی ہو نہ اس طرح کی صحیح حروف کی ادائیگی کر سکتا ہو تو کوشش چونکہ اس کی جاری ہے تو کوشش کے مانے میں اس کی اپنی نماز ہو جائے گی جبکہ کوشش کر رہا ہے دن رات کوشش کر رہا ہے پوری کوشش کر رہا ہے اور اگر کوشش بھی نہیں کرتا جیسا کہ آج ایک بڑی تعداد کا حال ہے تو اس کی خود بھی نماز نہیں ہوگی دوسرے کی اس کے پیچھے کیا ہوگی اب آپ بتائیے کہ کیسے مطلب ہمارا گزارا ہوگا نماز یہ جنت کی چابی ہے اور قیراط یہ نماز میں فرض ہے فرض ہی پورا نہیں ہوگا تو پھر کیا بنے گا اب جو کچھ کیا کمایا کرا نہ کمایا بے روزگار ہیں روزگار پر ہیں نمازی ہی درست نہیں ہے ہماری ہماری خیراتی درست نہیں ہمارا بنے گا کیا اب یہ کتنی عام سی باتیں ہیں جو ہمیں شاید علم نہیں ہوتی اللہ ہمارے حال پر رہیں فرمائے اور ہمیں درست پڑھنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے یہاں پر باہر شریعت کے حوالے سے یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جو لوگ صحیح ادا نہیں کر پاتے ان کو سمجھایا کہ حمزہ علیف عین علیفہ علیف عین، ظال زا سا سین تا وغیرہ حروف میں فرق نہیں کرتے ایک تعداد ہے لوگوں کی جو فرق نہیں کرتے اور جو مگر ایسا پڑھتے ہیں بازوں کا تراویوں میں اس کے بعد جو پڑھ رہے ہیں درست پڑھ رہے وہ درست پڑھ رہے ہیں ان کا میں نہیں کہہ رہا لیکن اب ہمارا بھی عجیب حال ہے کہ ہمیں بھی ایک ایسا حافظ چاہیے تراوی پڑھانے کے لیے کہ اس کی کئی درست ہے یا نہیں ہو سکتا ہے کہ کمیٹی والے پھر پوچھتا ہوگا حافظ صاحب پہ یہ بتائیے کہ تراوی کتنے بجے فارغ کرو گے کتنی دیر میں پڑھتا حفیظ آپ ایک سوا بارہ پڑھ لوگے پونے گھنٹے میں نہیں مجھے تو ڈیڑھ گھنٹہ حفیظ آپ لوگ کیسے نماز پڑھیں گے حفیظ صاحب کہیں گے بھائی میں قرآن پڑھتا ہوں درست پڑھتا ہوں اور جو قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ویسا پڑھتا ہوں جیسے بارش میں لکھا ہے ما یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا اس طرح پڑھنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ میں توحفی کا فرمائے تو ہمارے ہاں تو انتخاب ہی یہی ہے کہ وہ جا میں آتا ہوں تو جا میں آتا ہوں تو جا میں آتا ہوں اور اگر پتہ چل جائے کہ یار آدھے گھنٹے میں تلا ختم ہو جاتی ہے تو ایسا رش لگے گا باپرے باپ رے اور جو تین تین چار چار دنوں کی دس دنوں کی تلابیاں پڑتے تھے ان میں بھی ایک تعداد کا حال ہوتا ہے کہ بیٹھے رہتے ہیں اور جب ایسا لگتا ہے کہ وہ جو حافظ علمون تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں نا کبھی روکو ہونے والے وہی صاحب آگے شروع ہو جاتے ہیں حافظ صاحب تو وہ بھی کھڑا ہو گیا اور ہاتھ باندھ لیا کبھی کبھی امام صاحب رکو میں چلے جائیں گے رقو میں بھی کیا رکتے ہوں گے پھر کڑا ہونا پڑے گا تو وہ تھوڑا سا وہ جیسے امام صاحب تھوڑا سا کھینچے گے نا حافظ صاحب تو یہ آپ کے یہ جو دس روزہ اور تین روزہ والے نہ کھڑے ہو جاتے ہیں پھر ادھر بیٹھ کے باتیں کریں گے حالانکہ قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے یہ نماز میں صفوں میں بیٹھے ہوئے ہیں صفے بھی نہیں بنا رہے لیکن بس ان کو دس دنوں میں پندرہ دنوں میں بیس دنوں میں اور اتنے دنوں میں ختم کرنی ہے رس میں ہے کیا ہے اللہ علم کیا ہو رہا ہے اس وقت ہمارا حال عجیب و غریب ہے تو ایسا نہ کریں نہ جو ایسا پڑھتے ہیں اور قرآن کریم کے حروف چبا جاتے ہیں صحیح نہیں پڑھتے مخارج کے ساتھ نہیں پڑھتے ان سب کو غور کرنا چاہیے کہ اس پریشانی اور یہ جو ایک ہمارے معاشرے میں ایک عجیب و غریب جو وبا پھیلی ہوئی ہے برائے کرم اس کو دور کرنے کے لیے جو معاشرے کے اہم افراد ہیں وہ میدان عمل میں آئیں پلیز اس کو صرف یہ نہ کریں کہ جناب یہ ایک مدنی چینل والے ہیں یا ایک مولانا ہے صرف یہ اس کا درس دیں گے الحمد مسلمان کا قرآن کریم پر ایمان ہے ہمیں قرآن کریم کو درست پڑھنا چاہیے کالج چلائیے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 محمد عمران اطاری سگار ہندے کے شہر صورت گجرات سے عرض کر رہا ہوں معاشا ابا وج اللہ میرے رب کا کلام بڑا ہی پیارا اور مبارک سلسلہ لے کر ہمارے نگران شورا آئے ہیں اور جو حرف کی ادائیگی کروا رہے ہیں وہ بڑی ہی نرالا انداز ہے اور اس کے معاشرے میں بڑی ہی ضرورت ہے اور واقعی میں آپ کے سلسلے کو دیکھ کر قرآن پاک پڑھنے کا جذبہ بڑھتا ہے اور قرآن پاک میں ہماری کہاں کہاں پر غلطیاں ہیں یہ آپ کے سلسلے کے ذریعے سے ہمیں پتا چلتا ہے اور واقعی میں آپ نے جو سلسلہ یہ شروع کیا ہے اللہ سے دعا ہے کہ آپ ہمیشہ یہ سلسلہ کرتے رہیں اور اس کی برکت ہم سب کو نصیب و جزاک اللہ خیر آئے بہت بہت شکریہ و ایاکم کال چلائیے سلام علیکم علیکم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد شہزاد عطاری ضیاء کوٹ میرے رب کا کلام رحمان کا کلام اللہ عز و جل کا کلام الحمد رب العالم ماشاءاللہ اللہ تو عمران بھائی ایسا معاملہ ہو گیا ہے جیسے پانی اور مچھلی اب قرآن پاک نہ پڑھا جائے تو پورا دن اس کی کیفیت اور اس کی فکر بڑی عجیب سی حالت میں مبتلا کر دیتی ہے اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کے دل میں قرآن پاک پڑنے کی تڑپ اس کو سمجھنے کی تڑپ عطا فرمائے ان شاء اللہ میں اپنی بیٹیوں کو انشا نیت کرتا ہوں حافظ عالما اور فاضلہ انشاءاللہ شاء میں اللہ اس کے رسول و و اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں اور انشاءاللہ اللہ اپنے بیٹے کو بھی حافظ عالم اور اللہ عز و جل اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو بھی پیش کرتا ہوں اپنی اولاد کو بھی پیش کرتا ہوں اللہ تبارک تعالیٰ کو بول فرمائے اور آپ نے جو شجرا پڑنے کے بارے میں بتایا تھا ان اس کو دل کی دھڑکن کے ساتھ باندھ لیا دعاؤں کی مغفرت کے لیے دعا ہے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم پڑھیں گے تو یہ علیف ہو گیا عین نہ رہا عز وجل نہیں عز وجل عین زاد پر تشدید ہے دو بار پڑھا جائے گا عز وجل تعالی نہیں ہے تعالی کیا ہوتا ہے تعالی عین کے ساتھ ہے تا عین علیف تعال, تعال. اللہ تعال, وہ رب جس جو بلندی بلندی والا ہے تعال, عین کے ساتھ کیسا پڑھیں گے عین, عین ختم ہو گیا اب ہم نے کیا پڑھا اس کا کیا معنی اللہ تعالی اللہ اللہ اللہ کے آخر میں بھی ہا ہے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ, اللہ. اس کے آخر میں ہا ہے وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عین اپنی جگہ ادا ہو الف اپنی جگہ ادا ہو تا اپنی جگہ ادا ہو توا اپنی جگہ ادا ہو ان سب کی مشق کرنی پڑے گی مٹھے مٹھے اسلامی بھائی یہ تو تھے اس کے کچھ آداب مزید آداب چل رہے ہیں پرانے کریم یہ تو پڑھنے کے حوالے سے تھا تلاوت کے حوالے سے مزید یہ کہ قرآن کریم ذوق سے سننا چاہیے اس کی تلاوت کے وقت دنیاوی کاروبار میں مشغول رہنا اور تلاوت کی پرواہ نہ کرنا کفار کا طریقہ ہے قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہو تو سننا فرض ہے لہذا جہاں لوگ قرآن شریف سننے سے مجبور ہوں یعنی کاروبار میں مشغول ہوں وہاں بلند آواز سے تلاوت نہیں کرنی چاہیے اس کے کچھ باطنی نہیں آداب بھی ہیں قرآن کریم کی تلاوت کے با وضو ہو کر قبلہ روح ہو کر ادب سے بیٹھ کر آجزی اور انکساری کے ساتھ اس کی تلاوت کرے آہستہ پڑھے اور اس کے معنی میں غور و فکر کرے تلاوت قرآن کرنے میں جلد بازی سے کام نہ لے دوران تلاوت رونا بھی چاہیے اور اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنا لے ہر آیت کی تلاوت کا حق بجا لائے اگر قداعت سے ریاکاری کا اندیشہ ہو یا کسی کی نماز سے خلل پڑھتا ہو کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور اونچی آواز سے تلاوت کریں گے تو اس کی نماز میں پریشانی ہوگی اس کو اس کی تشویش ہوگی خلل پڑھتا ہو تو آہستہ آہستہ تلاوت کرے جہاں تک ممکن ہو قرآن پاک کو خوشانی کے ساتھ پڑھے اچھی آواز کے ساتھ پڑھے اس کے مزید آداب بھی سنیے یہ تو کچھ ظاہری آداب تھے باطنی بھی اس کے آداب ہیں قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے حوالے سے قرآن کریم کی عظمت دل میں بٹھائے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے قرآن کریم پڑھنے سے پہلے اللہ تعالی کی عظمت دل میں بٹھائے اور خیال کرے گا یہ کس عظیم ذات کا کلام ہے اور اس میں کس بھاری کام کو میں کس بھاری کام کے لیے میں اس وقت بیٹھا ہوں نیز یہ کہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے دل کو حاضر رکھے ادھر ادھر خیال نہ کرے برے خیالہ سے دل کو میلہ نہ کرے اور جو بے خیالی میں پڑھ چکا ہے اسے اثر نو توجہ سے پڑھے پڑھتے پڑھتے خیال کہیں اور تھا تو دوبارہ پڑھ لے یہ اس کے باطنی آداب ہیں تاکہ توجہ کے ساتھ پڑھنا ہو یہ پڑھتے ہوئے بھی اس بات کا تصور ہونا چاہیے کہ میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہوں اور یہ قرآن کریم میرے رب کا کلام ہے اور مجھے تلاوت کرتے ہوئے بھی میرا رب دیکھ رہا ہے میرا رب سن رہا ہے کہ میں اس رب کا کلام پڑھ رہا ہوں تصور جمائے اب اس میں اچھا میرا رب دیکھ رہا ہے میرا رب سن رہا ہے میں اس کا پاکیزہ کلام پڑھ رہا ہوں وہ میرے دل کے خیالات کو بھی جانتا ہے کہ یہ کلام تو میرا پڑھ رہا ہے مگر دل تو میرے کلام میں نہیں ہے توجہ تو میرے کلام میں نہیں ہے سوچ کو چھوڑ رہا ہے اللہ سمجھانتا ہے تو یہ اس کے باطنی آداب کو ضرور مالوز رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم پڑھ رہے ہیں اس کی تلاوت کر رہے ہیں تصور باندھے ہیں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں اس رب کا کلام پڑھ رہا ہوں میں اس رب کے کلام کے معنی کو سمجھ رہا ہوں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے میرا رب مجھے سن رہا ہے اس میں میرے رب کی رضا میں تلاش کر رہا ہوں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے کہ یہ میرا بندہ میرے کلام کو پڑھ رہا ہے سمجھ رہا ہے اور کو سمجھنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے تو یو باطنی آداب بجا لائے اس کے ساتھ ہر حکم کے معنی میں غور و فکر کرے اگر سمجھ میں نہ آئے تو اسے بار بار پڑھے اور اگر کسی آیت کے پڑھنے سے لذت محسوس ہو تو اس سے پھر پڑھے کہ یہ دوبارہ پڑھنا زیادہ تلاوت کرنے سے بہتر ہے لذت آری رہی بعض ہوتا ہے ایسی آیت کریمہ ہماری تلاوت کے دوران وہ زبان سے ادا ہو جاتی ہے کہ اس کو دوبارہ پڑھنے کا جی جاتا بعد اوقات آپ کو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئیں گے آپ رو پڑو گے کہ یار کیا فرمایا میرے رب نے کس انداز سے قرآن کریم کی تلاوت کرے کیا بات ہے مدینے کی آگے بڑھے جس طرح آیات کا مضمون تبدیل ہوتا رہے اسی طرح مضمون کے مطابق دل کی کیفیت بھی بدلتی رہے اور قرآن کے رنگ میں رنگتی رہے پڑھ رہے ہیں تو واقعات بیان ہو رہے ہیں عذاب کے واقعات تو دل کی گھبراہٹ بے چینی خوف کی کیفیت آگے جنت کی نعمت ہے تو اس کی اپنی کیفیت ہوگی مزید کچھ آئے گا تو خوف خدا کی بات ہوگی تو نعمتوں کی بات ہوگی کفار کے واقعات بیان کی جائیں گے منافقین کی باتیں بیان کی جائیں گی پھر ایمان والوں کی باتیں بیان کی جاتی ہیں اس طرح کے بہت سارے پھر قیامت کی نشانی ہے قیامت کے معاملات کہ قیامت جب قائم ہوگی تو کیا ہوگا اس وقت کی ایک باتیں کہ مطلب یوں ہو جائیں گے تو یہ جائے گا وہ ہو جائے گا اتنی بہت ساری چیزیں ہیں وہ پڑے تو اس کے مطلب کے یہ تو رونگٹے کھڑے ہو جائے بندے کے قرآن کریم کی تلاوت اس طرح کرے کہ گویا قرآن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے سن رہا ہے اور خیال کرے کہ ابھی اس ذات کی جانب سے سن رہا ہوں مزید تلاوت قرآن کے وقت رونا مستحب ہے کا اس میں ثواب ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے جلیل قدر بندوں کا طریقہ ہے بلند مراتب پر پہنچنے کے باوجود بھی ان کی دلی کیفیت یہ ہوتی ہیں کہ جب ان کے سامنے رب کے کلام کی آیات پڑی جاتی ہیں تو انہیں سن کر وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے رونے لگتے ہیں جیسا کہ سورہ مریم کی آیت نمبر اٹھاون میں بیان ہوا اس طرح ان کی ایک اور کیفیت بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم ارشاد فرمادے سورہ زمر کی آیت نمبر تیئیس اس کی تلاوت سنتے بسم اللہ الرحمن الرحیم الله نزل احسنا الحديث كتابا متشابها مثاني كتابا متشابها مثاني يتقشعر من هول الذين يخشون ربهم ثم تلي نجلودهم وقلوبهم إلى الذل بالله الله نعتاري سب سے اچھی کتاب کہ اول سے آخر تک ایک سی ہے دوہرے بیان والی اس سے بال کھڑے ہوتے ہیں ان کے بدن پر جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں پھر ان کی کھالیں اور دل نرم پڑتے ہیں یاد خدا کی طرف رغبت میں ماشاءاللہ حضرت سعد بھی نبی وقاط رضی اللہ عنہ سے روایت سرکار مدینہ صلی اللہ وسلم نے شاد فرمایا یہ قرآن غم کے ساتھ نازل ہوا تھا جب تم اسے پڑھو تو رو اور اگر رونا رو سکو تو رونے کی شکل بنا یہ ابن ماجا کی حدیث ہے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے شاد فرمائے قرآن کو غم کے ساتھ پڑھو کیونکہ یہ غم کے ساتھ نازل ہوا یہ معجم الوسط کی حدیث ہے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 اور تقلف کے ساتھ رونے کا طریقہ یہ ہے کہ دل میں حضر و ملال یعنی غم کی کیفیت کو ضرور حاضر کرے کیونکہ اس سے رونا پیدا ہوتا ہے یہ تفسیر کبیر کے حوالے سے بیان کیا گیا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ فرمات غم ظاہر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کے ڈرانے وعدہ اور عہد و پیما کو یاد کرے پھر سوچے کہ اس نے اس کے احکامات اور ممنوعات میں کتنی کوتا کی یعنی اللہ تعالیٰ نے جس کام کے کرنے کا حکم دیا اس کو کتنا کیا اللہ تعالیٰ نے جس سے بچنے کا حکم ارشاد فرمائے اس سے کتنا بچا اپنی کوتاحیوں کو اپنی تمام چیزوں کو یاد کرے فرماتے ہو اس طرح وہ ضرور غمگین ہوگا اور روئے گا اور اگر غم اور رونا ظاہر نہ ہو جس طرح صاف دل والے لوگ روتے ہیں اس غم کو رونے کے نہ پائے جانے پر روئے کیونکہ یہ سب سے بڑی مسیبت ہے اللہ, اللہ اللہ اللہ کہ رونا نہ آئے تو اس بات پر روئے کہ مجھے رونا کیوں نہیں آتا جیسے امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے بڑی پیاری بات فرمائنا کہ جیسے کہ صاف دل والے روتے ہیں تو رونا یہ اللہ تبارک و تعالی کو پسند ہے جب اس کی یاد میں اس کے خوف سے اس, کے اس کی محبت میں بندہ آنسو بہاتا ہے آپ دیکھئے ماشاءاللہ دعوت اسلامی پر اس مدنی چینل پر بھی آپ کو مدنی ماحول میں آپ کو با کسرت رونا ملے گا الحمدللہ للہ با کسرت رونا ملے گا میرے میرے کو جب سے میں نے جانتا ہوں دیکھا ہے ملا ہوں ہوں مرید ہوا میں نے ان کو کسرت سے روتے ہوئے دیکھا ہے روتے ہیں بس بہت روتے ہیں آپ مسکراہٹ بھی آپ کے سامنے ہیں لیکن ان کا رونا بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے تو اللہ کرے کہ ہمیں قرآن کریم کہ درست تلاوت کرنے کی توفق نصیب ہو میں نے یہاں تلاوت کے فضائل بھی تلاوت کے ظاہری باطنی آداب بھی بیان کیے کہ کیسے تلاوت کرنی چاہیے کیسا پڑھنا چاہیے اور پڑھنے کے لیے کون کون سی باتیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں اس کے لیے پھر جو کچھ حروف کی صحیح ادائیگی کی مثالیں دیں آپ کو ایک زبان اور حلق کا ڈائگرام بھی بتایا کہ یہ ساری چیزیں ہیں اس کو سمجھے سیکھ کر اللہ کرے کہ ہم درست قرآن پڑھنے میں کامیاب ہو سکیں کال چلائیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ محمد نور الدین اطاری مدینت اللہ احمدآباد سے عرض کر رہا ہوں ماشاءاللہ اللہ نگرانی کا سلسلہ بڑا ہی پیارا ہے اللہ تعالی ہمارے نگران شعرا کو سلامت رکھے عرض یہ کرنا تھا کہ اپنے اندر خوف خدا پیدا کرنے کے لیے قرآن پاک کی کن صورتوں یا کن آیتوں کو پڑھا جائے کہ جس سے ہمارے اندر خوف خدا پیدا ہو اور ہم حقیقی معنوں میں خوف خدا والے بن جائیں دیکھیے بہت ساری ایسی قرآن مجید کی آیات ہیں بعض صورت تو مشہور ہیں ہوت تو مجھے یاد ہے یعنی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث مجھے یاد نہیں ہے جس میں سرکار وہ صورتیں یاد نہیں جس میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان صورتوں نے مجھے برا کر دیا ہے سورتوں کے نام مجھے یاد نہیں ہے اس میں سورہ ہد مجھے اگر میں بھول نہیں کر رہا تو سورہ ہد یاد پڑ رہی ہے لیکن اگر آپ میں پارے کی کئی ایسی صورتیں موجود ہیں جن میں قیامت کا بیان ہے اور مطلب کہ بہت سارے ایسے بیانات ہیں پھر کئی جگہوں پر عذاب الہی کا بیان ہے کہ کیسا کیسا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نافرمان بندوں کے لیے کفار کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے تو سورج زلزال پڑے سور قاریا پڑھیںلقاریا پڑھیں، اس طرح میں نے کہا وہ آپ نے پڑھ لی تو اس طرح بہت ساری صورتیں جسے پڑھنے کے بعد انسان کے دل میں خوف خدا پیدا پھر اس کی تفاصر پڑھیں خزانہ عرفان میں آپ کو انشاءاللہ بھی تفسیر مل جائے گی تو یہ ہیں بعض صورتیں کون چلائیے السلام علیکم ورحمت اللہ و علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ سعیب رئیس بات کر رہا ہوں اورنگی ٹاؤن سے نگرانی شورا کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ قرآن کریم جب نازل ہوا تو کہاں لکھا گیا تھا اور پھر اس کو ایک کتاب کی صورت میں کون سے صحابی نے جمع کروایا اس بارے میں رہنمائی فرمایا جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میں پہلے ہی سلسلے میں اس کی کچھ وضاحت کر چکا تھا کہ مختلف جس جگہوں پر مختلف چیزوں پر یہ قرآن کریم لکھا جاتا تھا اور اسپیشلی قرآن کریم یہ ہمارے صاحبۂ کرام کے سینوں میں محفوظ ہونا شروع ہوا اور پھر ایک جنگ کے موقع پر کئی حفاظ صحابہ یہ شہید ہو گئے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے صدیقی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو مشورہ دیا کہ اس قرآن کریم کو جو مختلف جگہوں پر اس کو ایک جگہ جمع کیا جائے اور پھر آپ نے اس کو جمع کرنا شروع کیا اور یوں پھر یہ ہوتے ہوتے پھر حضرت عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سب کو ایک فیراعت پر جمع کیا پھر آگے گئے تو پھر بعض اس میں اعراب لگائے گئے کہیں آیتیں جو پھر اس کا بیان ہوتا چلا آ رہا ہے ہمارے ان میں یہ ساری پھر وہ ہوتا گیا زیر زبر پیش کی پہچان بناتی گئی تو یوں کر کے قرآن کریم جو ترتیب قرآن پاک کی صورتوں کی آیتوں کی یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری حیات میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی کی حکم پر جیسا اللہ تعالی نے فرمایا اسی کے مطابق اس کی ترتیب ہے جو آج ہمارے ساتھ میں ہمارے پاس قرآن کریم موجود ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق فرمائے